بسم اللہ رحمن الرحیم ام بش کی نصیحت صدر جورج ڈبلیو بش نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کی والدہ انہیں ہر چیز چبا کر کھانے کی نصیحت کرتی تھی میں نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے بسکٹ گلے میں پھنس گیا صدر بش کی اس بات سے معلوم ہوا کہ وہ بسکٹ کو بھی مظلوم مسلمانوں کی طرح بغیر چبائے ہڑپ کر لینا چاہتے تھے مگر وہ بڑا استاد نکلا اور اس نے صدر صاحب کو منہ کے بل الٹ دیا یقیناً اس واقعے میں امریکیوں کے لیے بڑا سبق ہے آج کل وہ جن مسلمانوں کو بے درے ہڑپ کر رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے گلے میں اٹک گیا تو پوری امریکی قوم منہ کے بل آن پڑے گی